سینتالیسواں مکتوب محبت کی نشانیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی شمس الدین جانو کہ بندوں کے ساتھ خدا کی دوستی چھپی ہوئی ہے جب بندہ اس بات کو جاننا چاہے کہ وہ خدا کا دوست ہے یا نہیں تو اس کی نشانیوں سے دلیل قائم کرے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فین احب اللہ احبه الحب البلغو یکتنا جب خدائے بزرگ برتر کسی بندے کو دوست بناتا ہے تو اس کو بلاؤ میں ڈال دیتا ہے اور جب وہ دوستی میں زیادتی کرتا ہے تو اس کو یکتنا فرماتا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ اقتنا کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا اس کا مال اور اس کے بال بچوں کو چھین لیتا ہے تو بندے کے ساتھ خدا کی دوستی کی نشانی یہ ہے کہ اس کو غیر خدا سے بیگانہ کر دے اور بندے اور خدا کے بیچ میں کوئی دوسری ہستی نہ آنے پائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ خچر کیوں نہیں خریدتے کہ اس پر سواری کریں آپ نے کہا کہ میں خدا کے نزدیک اس سے زیادہ عزیز ہوں کہ مجھ کو اپنے سے جدا کر کے ایک خچر کی طرف متوجہ کرے اگر تو کہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ دولت مند گزرے ہیں تو کیا ان کو مال اور دولت کی محبت روکتی نہ تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ کل کے کل جن کو خدا دوست رکھتا ہے نہیں ہے بلکہ ان میں کہ باز باز جیسا کہ کہا ہے اولیائی تحت تہ قبائی عارف ہوں غیری ہمارے دوست ہماری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں جن کو کوئی دوسرا سوائے ہمارے پہچان نہیں سکتا یہاں اولیا کے لفظ کا کل پر واقع ہوتا ہے لیکن اس سے بعض ہی مراد ہیں اور حدیث میں آیا ہے اضا حب اللہ ہو ابدن ہو فین صبرا ہو ردا استفاع ہو جب خدائے بزرگ برتر کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اگر, اگر اس نے صبر کیا اجتبا کے لقب سے سرفراز فرماتا ہے اور اگر سر تسلیم خم کر دیا تو استفاق کی خلعت سے نوازتا ہے اجتباء کے معنی یہ ہیں کہ خداوند تعالی خاص فیض بندے کو عنایت فرماتا ہے جس سے تمام نعمتیں بغیر کوشش کے اس کو حاصل ہو جاتی ہیں اور استفاق کے مطلب یہ ہیں کہ اس کو ساری آلودگیوں سے پاک و صاف کر دے ایک عالم نے کہا ہے اگر تو دیکھے کہ تو اس کو دوست رکھتا ہے تو وہ بھی تجھ کو دوست رکھتا ہے اور پھر اگر تو دیکھے کہ تجھ کو مبتلا کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تیری صفائی چاہتا ہے اور وہ صفائی دوسروں کے لگاؤ سے اپنے کو الگ کر لینا ہے جیسا کہ کہا ہے شعر روزان و شبان نشتہ ام درکارت باہر کے بسازی شکنم بازارت میں دن رات تیرے کام میں لگا ہوا ہوں اگر تو کسی دوسرے سے تعلق رکھے گا تو میں تیری دھاک اڑا اکھاڑ دوں گا ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ مجھ کو دوستی کا ذرا سا حصہ دکھلا دیا گیا ہے انہوں نے کہا اے لڑکے تجھ کو اپنے سوا کسی دوسرے محبوب کے ساتھ مبتلا کیا ہے تو نے اس کو اس محبوب پر اختیار کیا اور چن لیا ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا تو پھر دوستی کی امید مت رکھ کیونکہ اس وقت تک دوستی نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندے کو مبتلا نہ کریں اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا ادھر حب الله ابدن جا و ادن من نفس ہی و زجرم من قلب ہی یا ہو جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کے نصیحت کرنے والا اور اس کے دل کو تنبیح کرنے والا بناتا ہے جو اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے منع کرتا ہے اور کہا ادھر اراد اللہ لعبده خیرن بسرو بے اویوب نفس جب خدا اپنے بندے کے لیے نیکی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اپنے نفس کے عیبوں کو دیکھ لیتا ہے اور کہا گیا ہے کہ خدا کے ساتھ بندے کی دوستی کی بعض خاص خاص علامتیں ہیں یہی خدا کی دوستی کی اس کے لیے دلیل ہیں جس طرح پھل درخت کی دلیل ہوتا ہے اور دھواں آگ کی اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دن لم یا درح ضم بن جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کا کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو موت سے پہلے اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور زاہد اسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا جب کسی بندے کو دوست بنا لیتا ہے تو یہاں تک دوستی بڑھاتا ہے کہ اس کو فرماتا ہے کہ جو تیرے دل میں آئے کر میں نے تجھ کو بخش دیا اور اگر تو کہے کہ معصیت محبت کی ضد ہے کہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماسیت کمال محبت کی البتہ ضد ہے نہ کہ صرف محبت کی تو نہیں دیکھتا کہ بہیترے لوگ طبیعت اور مزاج کو دوست رکھتے ہیں جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو صحت و تندرستی کی تمنا کرتے ہیں اور کوئی چیز نقصان کرنے والی کھا لیتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ اسے ضرر پہنچے گا اور یوں چیز کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ طبیعت اور مزاج کو دوست نہیں رکھتے لیکن ممکن ہے کہ طبیعت اور مزاج کے متعلق اس کی معرفت کمزور اور خراب ہو اور بھوک اور رغبت اور خواہش زیادہ ہو تو محبت کا جس قدر حق ہے اس کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا ایک عارف نے فرمایا ہے کہ جب محبت دل کی ظاہری سطح میں ہوگی تو خدا کی محبت درمیان میں ہوگی اور جب محبت دل کی گہرائیوں میں پہنچ جائے گی تو کمال کے درجے کو پہنچے گی اور اسے گناہ سرزد نہ ہوں گے اور تمام دعووں میں محبت کا دعویٰ کرنا خطرے سے خالی نہیں وہ اس لیے ہے کہ خواجہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تجھ سے سوال کیا جائے کہ تو خدا کو دوست رکھتا ہے تو چپ رہ کیونکہ اگر تو نے نہیں کہی تو یہ کفر ہوگا اور اگر تو نے ہاں کہی تو چونکہ تجھ میں دوستوں کی صفت نہیں ہے اس لیے دشمنی کا خوف لازم آئے گا سمجھو کہ محبت کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے مگر اس کے معنی بڑی سخت بڑے سخت اور کٹھن ہیں آدمی کو چاہیے کہ شیطان کے بہکانے اور نفس کے فریب میں نہ آ جائے اور جس وقت خدا کی محبت کا دعویٰ کرے تو جب تک ان علامتوں کو آزما نہ لے اور ان دلیلوں کو پرکھ نہ لے مطمئن نہ ہو محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ خلوتوں میں مناجات کے وقت حد درجے کی موانست ہو اور جب محبوب کے ساتھ خلوت نصیب ہو تو اس میں ایسی لذت پائے جس میں دین اور دنیا کی لذتیں قربان ہو جائیں برخ کے قصے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بزرگی اور عظمت کے باوجود ان سے درخواست کی کہ پانی برسنے کی دعا کیجیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ برخ ہمارا نیک بندہ ہے مگر اس میں ایک عیب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ ایپ کیا ہے خداوند تعالی نے فرمایا وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا پسند کرتا ہے اور جو کوئی میری دوستی کا دعویٰ کرے اس کو غیر اللہ کے ساتھ چین و آرام کہاں ایک قصہ ہے کہ ایک عابد کسی جنگل میں ایک زمانہ دراز تک خدا کی عبادت کرتا رہا اس نے ایک چڑیا دیکھی جو کسی درخت پر گھونسلا بنائے ہوئے تھی اس کے سریلی آواز اس عابد کو بھلی لگی اس عابد نے چاہا کہ اس درخت کے نیچے اپنی جھونپڑی بنائے اس کے نغموں سے لطف اٹھائے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اس زمانے کے پیغمبر پر وہی آئی کہ فلاں عابد کو جا کر کہو کہ تو نے ایک مخلوق سے محبت اختیار کی ہے اس لیے میں نے تجھ کو تیرے مرتبے سے اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ اب تو کسی ریاضت کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اے بھائی بعض لوگوں کو مناجات میں محبت کا اس حد تک مزہ ملا ہے کہ ان کا سارا گھر جل کر خاک ہو گیا اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوئی اور بعضوں کا پاؤں نماز کی حالت میں کسی بیماری کی وجہ سے کاٹا گیا ہے اور ان کو اس کا مطلق احساس تک نہ ہوا تو جب انس اور محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو مناجات اور خلوت اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اس کے دل سے جملہ افکار دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دنیا کا کوئی کام وہ نہ جانے گا جب تک کہ چند بار اس کے کان میں نہ کہا جائے جب خدا کا عاشق کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اس کا باطن خدا کے ذکر میں مشغول رہتا ہے لہذا محبت کے یہ معنی ہے کہ کرنے والے کو سوائے اپنے محبوب کے کبھی سکون و آرام نہیں بزرگوں نے کہا ہے کہ جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا ایک وہ کہ مخلوق کی باتوں پر خدا کی باتوں کو ترجیح دے اور اختیار کرے دوسرے وہ کہ خدا کے دیدار کو مخلوق کے دیدار پر فوقیت دے تیسرے یہ کہ خدا کی بندگی کو خلق اللہ کی خدمت کرنے سے بالا تر بالا اور برتر سمجھے اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سوائے خدا کی یاد اور اس کے لگاؤ کے کسی اور چیز کے نقصان اور کھو جانے کا افسوس نہ کرے یہی بھید ہے جو کہا گیا ہے شیر گر میرا ہیچ نہ با نہ ب دنیا نہ با اقبا چوں تو دارم ہما نہ دارم دگرم ہیچ نہ باید اگر دین و دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملے تو کوئی پروا نہیں جب تو میرا ہے تو سب کچھ مجھے مل گیا اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی بندگی میں ہی اس کو آرام حاصل ہو اور اس کو بوجھ نہ سمجھے اور نہ اس کی تھکن محسوس ہو جیسا کہ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے جو کام محبت کے لیے ہو اس میں سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے یعنی اس کا جسم تو تھک جائے مگر اس کا دل نہ تھکے اور علماء کہتے ہیں کہ خدا کو دوست رکھنے والا اس کی بندگی سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا کیونکہ عاشق کا معشوق کی اطاعت قبول کرنا بالکل فطری ہے وہ کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں کرتا باوجود اس کے کہ اس کی بندگی کے طریقے اور ذریع بہت ہوں اور اس کی مثال ظاہری چیزوں کو دیکھنے میں ملتی ہے کیونکہ معشوق کی طلب میں عاشق پر دوڑ دھوپ اور حیرانی اور سرگردانی کچھ جبر نہیں کرتی اس کام کو وہ دل سے عزیز رکھتا ہے اور غنیمت جانتا ہے اگرچہ جسمانی لحاظ سے یہ اس کی برداشت سے زیادہ ہو اور اگر عارف ہو تو فرشتوں کی حالت پر نظر ڈالے تو دیکھے گا کہ وہ خدا کی تصبیح میں رات دن مشغول ہیں اور کسی طرح کی سستی نہیں کرتے ان سے کوئی گنا سرزد نہیں ہوتا یقینی طور پر اسے اپنی دوستی پر شرم آنی چاہیے اور قطعی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ذلیل ترین اس میں سے ہے ایک دوست نے کہا کہ میں نے تیس برس تک دل اور اعضاء کے ذریعے خدا کی پرستش کی یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ خدا کے نزدیک میری کوئی قدر ہے پھر اپنے مکاشفے میں فرشتوں کی صف میں پہنچا اور پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے دوستوں میں ہیں بیس لاکھ برس گزر گئے کہ ہم اس جگہ پر اس کی عبادت کرتے ہیں اس اسنا میں ہمارے دلوں کے کسی گوشے میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے تصور کے سوا کسی دوسرے کا خیال تک نہیں گزرا اور اس کے سوا ہم نے کسی کو یاد نہیں کیا اس کے بعد مجھے اپنے اعمال پر شرم آئی اور وہ تیس برس کی عبادت میں نے ایک ایسی جماعت کو بخش دی جو عذاب کی مستحق ہو چکی تھی اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اپنے رب کو پہچان دیا اور خدائے بزرگ و برتر جس قدر کے واجب ہے شرم کی اور اس کی زبان گونگی ہو گئی تاکہ کسی دعوے کا بے زبانی کے سبب اظہار نہ کر سکے لیکن اس کے اخلاق کو اصاف اور چال چلن خدا کی محبت پر گواہ ہیں جیسا کہ حضرت خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے استاد حضرت سری سقطی قدس ص اللہ وسلح بیمار پڑے ہم ان کی بیماری کا علاج نہیں جانتے تھے ایک اچھے طبیب کی تعریف ہم نے سنی اور آپ کا قارورہ اس کے پاس لے گئے طبیب نے تھوڑی دیر تک اس کو دیکھا پھر کہا کہ یہ کسی عاشق کا قارورہ ہے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ہم بے ہوش ہو گئے اور ہمارے ہاتھ سے قارورہ گر پڑا جب ہم کو ہوش آیا تو حضرت سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور سارا حال ان سے کہہ دیا وہ مسکرائے اور فرمایا اللہ اس کو مقبول بنائے بڑی سمجھ رکھتا ہے میں نے حضرت سے پوچھا کیا محبت کی علامت قارورہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے آپ نے فرمایا ہاں شیر حدی سے سین سوز انم اے بہشتی روئے مپرس کاتشے دوزخ برا آید از دہنم اے بہشتی چہرے والے میرے سینا سوزاں کی بات مت پوچھ حال یہ ہے کہ بات کرنے میں میرے منہ سے دوزخ کے شعلے نکلنے لگتے ہیں اب سمجھو کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات اور جہالت کی وجہ سے خدا کے دشمن شیطان کو دوست رکھتا ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ خدا کو دوست رکھتا ہے تو اس میں محبت کی ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں پائی جاتی اور حضرت خواجہ سہیل رحمتہ اللہ علیہ کسی سے بات کرتے تو اے دوست کہہ کر مخاطب کرتے کسی نے پوچھا کہ جسے آپ دوست کہتے ہیں ممکن ہے وہ دوست نہ ہو پھر آپ ہر ایک کو کیوں دوست کہتے ہیں آپ نے اس کے کان میں چپکے سے کہا وہ دو حالتوں سے خالی نہیں یا مومن ہے یا منافق اگر وہ مومن ہے تو خدا کا دوست ہے اور اگر منافق ہے تو شیطان کا دوست ہے اے بھائی دو دوستیوں میں بہت سے کام چلتے ہیں اگر چاہے ظاہر میں وہ سب نقصان دے ہیں لیکن محبت کی چار دیواری سب کچھ برداشت کر لیتی ہے محبت کی بارگاہ میں وہ شاخ کی لغزشیں چشم پوشی کے لائق ہیں حضرت ابراہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک شخص آیا جب رخصت ہونے لگا تو معذرت کی کہ میں نے آپ کا وقت ضائع کیا معاف فرمائیے آپ نے فرمایا خاطر جمع رکھو ہم سے تم سے محبت کی باتیں ہوتی رہیں اور دوست دوست سے بدگمان نہیں ہوا کرتا حب کل شعی ان یو امی و یسم کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے یہی راز ہے کہ حضرت خواجہ قدس اللہ سر نے فرمایا لیس من العجب من حبی لکا وعن عبد ضعیف بل العجب من حبکا لی وانت رب قوی یہ تعجب کا مقام نہیں کہ میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں کیونکہ میں ایک آجز اور خاکسار بندہ ہوں بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تو مجھ کو دوست رکھتا ہے حالانکہ تو رب قوی ہے اور مجھ سے بہتر تیرے ہزاروں عاشق ہیں یہاں سے سمجھو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری مٹی سے محبت کا درخت اوگے اور ساخی مہربان یحبہم ہم و نہ کہ شراب سے سیراب نہ کرے یہیں سے کہا گیا ہے ربائی در راہ تو من کیم کے در منزل من اس چہرہ تو گلے دمد برگلے من این خود نہ بس است زمہر لو حاصل من کر عشق تو آراستہ باشد دلے من تیرے راستے میں میری کیا حقیقت ہے کہ تیرے حسین چہرے سے میری مٹی میں پھول کھل جائے یہی کیا کم ہے جو مجھے تیری عنایت و مہربانی سے حاصل ہوا کہ تیرے عشق سے میرا دل آراستہ ہو گیا وسلام